یا بنی اسرائیل یہ آیت کریمہ پہلے آ چکی ہے پھر دوبارہ دہرایا گیا تاکید کے لیے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے یا بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کا لقب ہے جس کے مانا ہے عبداللہ اور بنی کے معنی اولاد یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب جو یہودیت عیسائیت میں تقسیم ہو چکے تھے اے اولادی یا, یا بنی اسرائی لذ انعمت نیا تم یاد تو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی وہ على فنگل اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی وہ تقو اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفسن, نفسن شی آ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی ولا يقبل منها اور کسی جان سے کوئی فدیہ نہ قبول کیا جائے گا مال لے کر کسی جان کو نہ چھوڑا جائے گا وَلَا تن فوہا اور کسی کافر کو کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی وَلَا هُم اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے وہ یاد کرو جب آزمایا ابراہیم رب ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم کو آزمایا بھی کلیمات ان چند باتوں کے ساتھ آپ کی آزمائش ہوئی آپ کا امتحان ہوا آپ سے کہا گیا کہ بیٹے کو ذبا کرو آپ سے کہا گیا کہ آگ میں کود جائیے اور بیرہ بی کہ مطالق آپ کو حکم ہوا جنگل ویران بیابان میں آپ چھوڑ آئیں تو جو جو آپ کے اوپر آزمائش آئی آزمائش پر آپ پورے اترے قرآن مجید فقان حمید فرماتا ہے فَأَتَمَّهُن بس انہوں نے ان آزمائشوں کو پورا کر لیا ان کلمات کو پورا کر لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا بے شک میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں خلا و منظوبی عرض کی اپرور دار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا قولا اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں جو نیک ہوں گے وہ لوگوں کے پیشوا ہوں گے مگر لا لمین میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا جو گناگار ہوں گے ان کی کوئی حیثیت میری بارگاہ میں نہیں وعید اور یاد کیجئے جب یا مساوت ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مصابہ بنایا بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ بنایا یہ قرآن مجید فقان حمید کا معوزہ ہے آج بھی اس معوزے کا ظہور آپ کے سامنے ہے کہ خانہ کعبہ کو آپ تصویر میں دیکھیں خانہ کعبہ کو آپ مووی میں دیکھ لیں مگر وہ لطف جو ڈائریکٹ مسجد و حرام میں پہنچ کر اس عمارت کو دیکھنے کا ہے وہ لطف یہاں پر بیٹھے بیٹھے حاصل ہو ہی نہیں سکتا اور ایسا ذوق ہے کہ ایک دفعہ جو دیدار کر لے وہ یہی تمنا کرتا ہے اے پروردگار بار بار حاضری کا شر پتا فرما مسا بت بار بار لوگوں کے پلٹنے کی جگہ بنایا وہ امنا اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا سمان جاہلیت میں بھی چاروں طرف فساد تھا جنگ و جدل تھا مگر مکہ مکرمہ میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہوتی و تم مقام ابراہیم مسلح اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ مسلح بناؤ طواف کرنے کے بعد دو رکا نفل تو واجب ہے لیکن مقام ابراہیم کے قریب جا کر ادا کرنا یہ افضل ہے مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات موجود ہیں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں سجدہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس پتھر مبارک کے پاس جا کر اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہماری نماز بھی ان قدمین شریفین کی برکتوں سے مقبول ہو جائے اور ہمارا طواب بھی قبول ہو اور ہمارا حج بھی مقبول ہو جائے اشاد فرمایا وہ ابراہیم اسماعیلا اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا علیہم السلام کہ وہ میرے گھر کو سترا رکھیں رکھے طواف کرنے والوں کے لیے ولاکفی اور اعتقاف کرنے والوں کے لیے رک گئے سجود اور رو کرنے والوں سجدہ کرنے والوں کے لیے مسجد کی صفائی کا حکم بھی اس سے ثابت ہوتا ہے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ڈرائنگ روم میں ایسے جوتے جس میں مٹی لگی ہوئی ہو ہم اپنے ڈرائنگ روم میں کبھی نہیں لے جاتے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے گھر میں ہم جوتے لے کر آتے ہیں مٹیاں اللہ کے گھر میں گر رہی ہوتی ہیں ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ڈبے میں رکھنا گو کی مجبوری کی وجہ سے ہمارے یہاں ڈبے ہوتے ہیں اور ڈبے میں چپل رکھ دیے جاتے ہیں لیکن تب بھی آپ دیکھیں یہ ڈبہ کس جگہ پر رکھا ہوا ہے مسجد کے اندر ہے تو چپل مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح جھاڑ لیں تاکہ اس ڈبے کے اندر بھی گرد و غبار یا مٹی کے ذرات نہ گریں اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کا ادب عطا فرمائے وہ عید اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے ربی امر رب اج الن عمینہ اس شہر کو مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے کہ ہمیشہ مکے میں امن رہا ورزق آہ اور یہاں کے رہنے والوں کو روزی عطا فرما منت سماوت قسم قسم کے پھلوں کی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے کہ کبھی بھی مکہ مکرمہ میں کسی قسم کے غلے یا پھل کی کمی واقع نہ ہوئی من آمن منہم من ہوں بلاہی یوم اسے روزی عطا فرما جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزی تو میں مومنوں کو بھی دوں گا اور کافروں کو بھی دوں گا اگر مکے میں رہنے والا کافر ہوگا تو اسے بھی روزی ملے گی اب مکہ مکرمہ میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے لیکن جب اسلام کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تو اس وقت تو مکہ مکرمہ میں کافر ہی کافر تھے چند ایسے لوگ تھے کہ جو سابقہ سچے دین پر تھے اور پھر اسلام کی دعوت عام کی گئی تو روزی کا جہاں تک سوال ہے دنیا میں روزی کافر کو بھی ملتی ہے ومن کا اور جو کفر کرے گا میں اسے فائدہ اٹھانے دوں گا خلیلن دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دوں گا ثم پھر میں اسے مجبور کر دوں گا عذاب النار جہنم کی عذاب کی طرف وہ پھینک دیا جائے گا سل مسیح اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہی اور یاد کیجیے جب ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے القوا من البیتی اسماعیل بیت اللہ شریف کی بنیادیں بلند کر رہے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے کتنا پیارا اور مقبول عمل ہے اور نبی کا عمل تو مقبول ہی مقبول ہے لیکن ہمارے لیے تعلیم کتنی پیاری ہے اس تعمیر کو کرتے ہوئے ایک ہی دعا ہر وقت ہے زبان سے ایک ہی الفاظ نکل رہے ہیں رب نا تقبل منا اے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول فرما اللہ تعالی ہماری بھی عبادت قبول فرمائے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب بھی نیکی کر لیں یہی دعا کریں کہ اللہ تو اسے قبول فرما لے ان کا انت سمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا علم والا ہے ربنا بنا اے ہمارے رب وہ جاننا مسلی میں تو ہمیں ہمیشہ رکھ تیری ہی بارگاہ میں گردن جھکانے والا وہ ملتی نا اور ہماری اولاد میں سے بھی ام متم مسلی ایک ایسا گرو رکھ جو تیری بارگاہ میں جھکنے والا ہو وہ ارینا اور ہمیں تو سکھا منا سیک حج کے مناس جی امین آئے احرام باندھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احرام باندھا اور پھر دونوں نے مل کر حج کیا وہی ادا کو آج ادا کیا جاتا ہے وہ تو علئی نہ ہماری توبہ قبول فرما ان نہ کا انتب بے شک ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ربنا اے ہمارے رب و بات تو بھیج ان مکے والوں میں رسولم منہم انہی میں سے ایک رسول مکرم یتلو علیہم جو پڑھے ان پر آیاتی کا تیری آیتیں وہ علی محم الحکمہ اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے وہ اور انہیں ستھرا کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مکہ مکرمہ میں ہوئی آپ خود فرماتے ہیں عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں انکا نہ کا انتر عزیز اور بے شک تو ہی عزیز ہے غالب ہے حکیم ہے حکمت والا ہے